صلی اللہ رسول شاہی صدری رات کو کون کون سی شناختیں پڑی تھی جی صاحب <بنور> کون سی سنایتیں پڑی تھیں جی رات کو آواز آ رہی ہے الفاف صاحب جی اور ماشاءاللہ اللہ یہ تیسری آج کون سی زیادہ بات کے فائدہ دیکھ رہا تھا پڑی ہوگی سرکٹر پہننے ذکرات میں تو دین کی باتوں کے بیان کرنے کا اور سننے کا ماحول بنانا ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم ایک قصہ سناتے تھے کہ کے مرکز میں ایک آدمی ہوتا تھا کہ جو باتیں بہت کم کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کے جواب میں وہ کوئی آیت بولتا تھا یعنی بات بھی وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے جواب میں آیت بولتا تھا تو اس آیت میں اس کی بات کا جواب ہوتا تھا ایسا عجیب بھی تھا کہ سارا دن کو روزہ رکھنا اور شام کو ایک مٹھی چنے پانی میں ڈالے ہوئے اور وہ بس کھاڑ کر اس کے افطار ہو جاتی تھی اور باقی سارا وقت ذکر عبادت میں خدمت میں لگتا تھا اور باتیں کسی سے نہیں کرتا تھا کوئی بات کرے تو اس کے واپ میں آیت پڑھتا تھا تو اس آیت سے دادا لگانا ہوتا تھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جی سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ بدتم تیبتم و رب الگ کپور کنارو جہنما شبدرا شہر تو بڑا شہر ایک گرمی وہاں کی بڑی سخت ہے ہم نے پوچھا کہ ہم نے اسے کہا کہ ملتان تو اس نے کہا بلا بھلا بھی کروں سے میں جسے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نے ایکت پڑھی جیسے مثلا وا محمد اللہ رسول محمد اطح اور دوسرے دوسری پڑھی کہ وہ فرد کسورہ کسورہ کے معنی ہوتے شہر کہا کہ شیر محمد تو اس نے کہا کہ بلا اس کا نام شیر محمد سے کہا تو باتیں کیوں نہیں کرتا ہے تو ایک ہے کوئی ما یلفظ من قولن یل فض الفضل قول اللہ رتیب العیب اس طرح اس کے قریب معنی ہے کہ کوئی آدمی بات نہیں بولتا ہے مگر اس پر کوئی بڑا سخت نگران مقرر ہے جو اس کو نوٹ کر رہا ہے اس قول رقیب نفید. تو بڑی حیرت ہوئی جی کہ ایسا آدمی ہے کہ چول تو باتیں ہی نہیں کرتا ہے اور اگر باتیں کرتا ہے تو قرآن کی آیت بولتا ہے جی میں کیا آدمی تھا کچھ دنوں بالکل سوکھ سوکھ جاتا تھا اس طرح اس د پھر اس کا بدن ٹھیک ہو جاتا تھا ایسا مجاد کرتا رہتا تھا خیر ایسے واقعہ یاد آ گیا کہ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں کہ جو اپنی ہر ہر بات کا حساب کرتے ہیں گویا اس کو بات تو نگرانی میں رکھتے ہیں کہ کوئی خلاف واقعہ بات اور کوئی غیر معیاری بات زبان سے نکلے نہیں کتنی بتیس آفتے غالب علوم میں زبان کی امام مزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتیس یا چوبیس شمار کی ہوئی ہیں برائے شرف ال رحمۃ اللہ نے پچیس یا تینتیس آفتے شمار کی زبان کی کتنی آفتے اس کے ساتھ متعلق ہیں اور آدمی کی بدن کی توانائی سب سے زیادہ بولنے میں اور لکھنے میں صرف ہوتی ہے بولنے اور لکھنے میں سب سے زیادہ توانائی بدن کا جو وہ وہ نکل آتا ہے میں ایک دفعہ اجتماع میں آیا تھا بولو پہلوان آیا ہرس چاہے اس کو دیکھے جا کر ہر چاہے باتیں کرے آنے. اب اس سے کوئی بات کرے تو وہ اس کے جواب میں کہا کر نہیں کرتا جی لوگوں نے کہا جی وہ باتیں ہی نہیں کر رہا جی وہ تو اپنی توانائی تو وہ تو کھاڑے کے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہے توانائی تو اپنی وہ کھانے کے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہے اب کیا سارا دن بول بول کے جو ہے تو تو انیس ضائع کر دے آدمی تو فساد کے بولنے سننے کا عام رواج ہے فساد کے بولنے سننے کا عام رواج ہے اور نہ صرف زبان میں سارے بدن بے پرکتی آتی ہے یہ اللہ کی شان کے اللہ اور کے تعلق والے بندے وہ بڑھاپے میں بھی کرو تازہ شاداب چہرے ہوتے ہیں ان کے امال کی دورانی اور برکت ہوتی ہے اور ہم نہ بولتے ہوئے احتیاط کریں نہ سنتے ہوئے احتیاط کریں نتیجہ یہ کہ برا حال کم بولنا اور ضرورت کا بولنا نہ ہو آج اور بولنا جیسا جی ہو بولنا سننا جیسا ہے اس سے تقوی کی فضا بنائی جائے تقوی کی فضا بنائی جائے, فضا بنائی جائے بے ضرور بولیں سپریل اور جو بات بولے آج خیر کی بات بولے یہاں تک کہ صوفیہ نے کہا کہ دین کی بات زیادہ بولنے سے بھی آدمی کو اپنے واچن میں اپنے لیے غور کرنے کا موقع نہیں ملتا جمداد بول رہا ہو زمداسی بول رہا ہو تو کیا بولنا ہے اس کی منصوبہ بندی کا وقت ہی نہیں ملتا ہے ایک آدمی کا ساتھی نے بتایا کہ بہت بڑے عالم تھے بہت زبردست بات کرتے تھے کیا بولتے ہیں تو کوئی آئے حدیث کی ان کے بیان میں نہیں آتی ہے تو دوسرے ساتھی نے بتایا کہ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے باوجود عالم ہونے کے باوجود اتنا ملکہ ہونے کا قرآن حدیث کا تو باتیں اتر گئی ذہن سے ایک جگہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو نے تقریر کروانا چاہیے اپنے ادارے میں تو کسی بڑے پختہ عالم کو لے کر آئے جو رستے میں پڑھا رہے ہیں تو تقریب کی ہوئی تو ان نے کہا جی کہ لطف نہیں آیا ہمارے ماحول کے مطابق تقریر نہیں ہوئی میں نے کہا دوسری تقریر مسرت صاحب سے کروانا ان کو بڑی حضرت ہوئی کہ انگریزی کا پروفیسر ہے جی اور یہ کہتے ہیں اس کی تقریر اس کی کروا ہوئی خیر وہ بات نے میری مان لی ان کو بلایا جی ان کی یہ تقریر ہوئی ان کے ادارے میں وہاں بڑے خوش سے کھایا ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اس کی بات زیادہ وہ زندہ ہوگی میں نے کہا اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں یا ان سے بڑے بزرگ ہیں یا ان سے زیادہ ان کا درجہ ہے اس بات کو ہمیں دعوی نہیں ہے لیکن اس سے یہ بات آپ یہی کہنی تھی کہ وہ ان کا دن رات مدرسے کے صرف ان کے لبا کے ساتھ گزرتا ہے جن کے سامنے زندگی کے کوئی خاص پہلو ہے ہی نہیں ہے لہذا ان کو الفاظ کا ترجمہ سکھا کر بس ان کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور جس آدمی کو ہم نے آر کی طرف بھیجا تھا وہ آدمی سطح پر سارے معاشروں کے تقاضوں کا وہ سارے معاشروں کے تقاضے ان کے مسائل ان کی پیچیدگیاں ان کے سامنے اس لیے سب کو سامنے اس کے بعد پھر آپ کے ماحول کو چیز کی ضرورت تھی عالمی سطح پر کیا مسائل چل رہے ہیں اور ان کا کیا حل ہے اور ان کے وجود میں نے پھر کیا بنیادیں ہیں اچھا یہ بات ہے یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خراب کر گئی کیا بچے کو سوبتے داغ اسی شاہین کا بچہ جو ہے وہ کہیں گر پڑ کر کبوں کے قبضے میں آگے آئی تو جو کبوں کے ہاتھ رہ کر نکلا تو بس ان کو اس کی ہمت اور اس کی سوچ اور افراج جو تھی وہ قبل جتنی ہی تھی ہمارا ایک بن تھا تو اس کو سے میں لے کے آیا کہ یہاں پڑھائی کرے گا اب جب بھی میں آؤں تو وہ بے نماز مزدوروں کے پاس اور ان کی جگہوں پر جا کر بیٹھا ہوا ان کے ساتھ کی میلوں سو جب بھی میں آؤں دیکھوں اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس بچے نے آگے نہیں بڑھ سکنا اس پر بیٹھنے کا ذوق ایسا ہے کہ اور پسند ہی وہ لوگ آ رہے ہیں کہ ان کا اس میں ہمت ہی نہیں ہے تو, تو بڑی اللہ کی شان کو اس کو دسویں جماعت تک پہنچایا اسے میں کے کہا برفدار بھی ہے کہ میں جتنی کوشش کیوں نہ کروں تو میں آگے لے جانا بہت مشکل ہے سارا میرا کر لگے ساری سفارشیں کروں جائز ناجائز ملا کر آئیں اور تو میں آگے لے جاؤں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے اور میرا مشورہ سنا تو میرے بس میں تو میں, میں ڈسپنسر بہت کھڑا دوں اور ایسے سے میں نے مذاق میں کھا کے ایسا وقت آئے گا کہ تو بھاری برسوں ہو گیا اتنا تمہارا پیٹ ہوگا اور میں تم سے کرو لیا کروں گا جی خیر بات بری بال لی کچھ افراد کو پڑھایا کرتے, کرتے کامیاب ہو گئے تو پچھلے سال میں گیا کراچی گیا توھے تھے ڈے آو آو آو پر آئے تھے مجھے لینے کے لیے پہچان لیا تھا بڑی پگڑی طالبان والی پگڑی باندھی ہوئی جی ہے یہ تو خوب موٹا آدمی ہے جی پیٹ اس کا ہوگی میں سمجھا کہ یہ بھی کوئی نئے آدمی ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی دوست ہو یا کوئی آیا کہ حضرت بولان صاحب رحمتہ اللہ لے کے مریضوں میں سے ہوگا جو ان کی خاطر ہمارے پاس بھی آ گیا جی. خیر اور بیٹھے ہم گاڑی میں جب باتیں شروع تو مجھے پتا چلا یہ تو ہمارا وہ بجائے گاڑ کر جس سے میں آنے لگا واپس تو فیچر وغیرہ میرا ہوا ہوا تھا اس نے مجھے ایسا سکھا کہ پانچ سو ضرور لو وہ تمہارا ٹکٹ بکٹ ہوا ہوا ہے یا کوئی سربت کا موقع نہیں ملا ہے اور تمہارا دے دیا یہ کر رہا تھا تو اس کی ہمت ہی نہیں ہے بیٹھ نوٹ نہیں اس کی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے کوئی آدمی کی بات حاصل ہی نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ آئی اللہ عام رتق اللہ رسون ماسا صادقین جو فرمایا گیا کہ لوگوں ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ تو یہ راز کی بات یہ ساتھ رہنا ہے میت ہے ساتھ رہنا ہے کہ آپ ساتھ رہیں ان لوگوں کے جو سچے ہوں اور سچوں کی تفسیر مفتری نے گئی صوفیاء کرام جنہوں نے کہ محنت کوشش کر کے اپنے باطن کو رزائل سے خالی کیا اور اپنے باطن میں فضائل کو حاصل کیا اور جن کو کسر ذکر سے اللہ کا دھیان حاصل ہوا اور ان کی ظاہری زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری شریعت کی پابندی پر ہے تو انشاءاللہ اپنی صحبت کو ہم درست کر لیں اپنے بس اٹھنے کو ہم درست کر لیں اور اس کے نتیجے میں جو کمالات روحانی ہیں وہ تو اللہ تبارک و سران نصیب فرما دے گا کمالات روحانی جو ہیں وہ تو نیک مجلس میں آ کر مجاہدہ کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں اور اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو اللہ کا تعالیٰ بھی ہو جائے گا خیال صاحب بات ٹیکنیکل کہی ہے یہ یہاں کا بھی حاصل کرنا یہ بھی فن ہے رزائل کو دور کرنے کی مشق کرنا یہ بھی فن ہے فضائل کو اصل کرنا فن ہے یہ فضل اور تالگ مالا یہ فن نہیں ہے یہ فضل ہے آپ آدمی کوشش کر کے بئی میں سکھا دیجیے گا سکھا دیے جی گاڑی چلانا تو سکھا دیا لیکن اب کبھی اللہ کا فضل ہوگا پیسے ہوں گے تو خریدے گا تو تب جب پیسے ہوں گے اور وہ تو اس کے بس سے باہر ہیں جب پیسے ہوں گے تو تب اب عثمان کے لیے گاڑی خریدیں گے آ جی گئی میں اس کو سکھائی جا سکتی ہے ایسا اب کبر کا رضیلا ہے اندر کبر کا رضیلا تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو کسی کو سلام نہ کرو کسی سے بات نہ کرو وہاں اور منہ گال پھلائے ہوئے پھر تو رہا کرو وہاں جی تو السلام علیکم فیتخواہ کرو اب کبر کا رضیلا یہ تقاضا کرتا ہے آپ جو ہے تو آپ اس کے خلاف کریں اور بار بار کرتے جائیں خدا پیشانی سے ملیں غریب سے غریب آدمی کو سلام کریں آنے والے آدمی کو جگہ دیں اسے چلتے ہوئے دوسرے آدمی کو آگے کریں یہ بچتے ہیں تکبر کے رزیلے کو توڑنے کی یہ کرتے جائیں کرتے جائیں جب ایک عرصے آدمی کرتا ہے مہینہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے تو آخر جو نفس جو ہے اس کا تقاضہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو ایک قسم کی ٹریننگ حاصل ہو جاتی ہے پھر یہ جس کا یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں تفصیلات کو کہتے ہیں کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کنڈیشننگ <سؤال> کنڈیشننگ کا اصول جو ہے نا یہ آسابی نظام دماغ کے لیے اور نفسیات کے لیے ایک اصول ہے कहते हैं کو کہتے ہیں کسی کہ بھی بات نہیں بار بار کرتا ہو،, کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو پھر وہ بغیر دھیان بغیر فوج کے بھی کر سکتا ہے, اور سوچ ہے. بغیر دھیان اور بغیر فوج کے بھی ہو جاتی ہے جی میں ایک دفعہ میں گھر جا رہا تھا تو س... سزو کی پک اپ آیا جی اس میں جو ہے تو ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے پیچھے اور آگے دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں نوبت لڑکے ہیں تو انہوں نے ہمیں بٹھا لیا جی تو پورے سواری کی اس میں وہ ایک لڑکا چلا رہا ہے اور دوسرا جو ہے تو اس کو سکھا رہا ہے عثمان سائز کا ایک بیٹھا ہوا ہے اور اسی سائز کا دوسرا جو ہے تو تو, اسے کو تو اس سے کچھ غلطی بارہ تھپڑ بارہ تھپڑا تو ابھی کہا تو تو ہے ہماری کہیں جان ہی بیچ میں نہ چلی جائے جی اور تو خواہ جو ہے تو خطرناک سواری ہے بیٹھنا یہ جو ہے تو آماد شریعت کے خلاف ہے لگتا ہلکا کا حکم ہے اللہ کا کہتے بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہوتا ہے جی کہتے ہیں کہ علاج کراؤ تو باہر آدمی سے کراؤ جی اور گاڑی میں جاؤ تو ماہر ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ جی جیسے تاکہ اپنی طرف سے حفاظت کے سارے بندوبست لگوا جی باقی تو اللہ کا حکم ہے چاہے گا اللہ تو حفاظت ہو جائے گی نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی اپنی طرف سے حفاظت کے سارے حالات لینے ہوتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھ کے آپ یہ تو چھوٹے بچے ہیں. کوئی خیال تماشا کر رہے ہیں کہیں کئی جگہ جا کر ہمیں جنت رسید ہونا تو ہے نہیں ہے کہ نہیں کہ جنم رسید میں کرتے خیر اب اس کو اس نے حکم دیا جی استاد صاحب نے جی. استاد صاحب نے حکم دیا تو ادھر ہو جاؤ جی ادھر جی. اب وہ بیٹھا جی اب وہ چلا رہا ہے جی اب چلا رہا جی. چلا ہے چلانے کے دوران دیا ہے تو اس نے سگریٹ نکالا جی اب 17-18 سال کی عمر ہے اس کی اور اس نے منہ میں رکھا جی پھر ماچر ہیں وہ اس کو جلایا جی اور سٹیرن کو بھی سٹرائک کرتا ہے تو اس نے سگریٹ جلا دیا سگریٹ پی رہا ہے پھر باتیں بھی کر رہا ہے اس سے اور گاڑی کو چلا رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ اب یہ کہیں اپنے والد کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہے تو اسے تھوڑی دیر میں فیض پایا ہے ڈرائیونگ کا آدمی اور ساری اسے اسے نوٹ کی ہوئی ہیں تو اب ایک دوسرے کو دکھا رہا ہے کہ دیکھ ہم اتنے ڈرائیور ہیں کہ ہم گاڑی بھی چلا سکتے ہیں سگریٹ بھی جلا سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اس کو باتیں بھی کر سکتے ہیں تو وہ بار بار مشق کرنے سے آدمی باتیں بھی کر سکتا ہے سگریٹ بھی جلا سکتا ہے گاڑی بھی چلا سکتا ہے اور اس کا دھیان رکھتا نہیں ہے پہلے دن ہمیں اپریشن پر کھڑا کیا نا ہمارے جو کنسلٹینٹ نے کہا جی آؤ جی جس نے یہ جاب والے اندر ہو جاؤ جی دو چار آدمی ہو رہے تھے اندرو گئے تھے ان مریض ڈالا اس میز پر تو یہ واقعہ ہے سن بہتر کا جبکہ بڑی سخت مزدور کسان لڑائیاں ہو رہی تھیں ہریچند کے علاقے میں اور اس علاقے میں تو اس آدمی کو اس نے چھڑا مارا اس طرح نا اس طرف سے اور اس طرح سارا پیٹ اس کا چلا ہو گیا اور انٹرنیاں اس کی لٹک رہی ہے میں نے جو انتنی اس کی دیکھی تو میرا سر چکرایا مجھے اندازہ دوڑ رہے, اور رہے اور. خیر وہ اس سے پہلے نکلا اس طرح اور بینک جی. پڑا تھا تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بحال ہوئی خیر پھر اندر گئے تو انہوں نے اس کو اپنی دیر میں اس کی دوڑ دلا کر دیے اس کو مکمل کر رہے تھے دوسرے دن گیا تو یہ تو ایمرجنسی کے اپریشن تھے دوسرے دن روٹین کے اپریشن تھے تو وہ ہمارے اسپتال صاحب, صاحب نے کہا کہ آئے جی میرے ساتھ کھڑے ہوئے کھڑا ہوا انہوں نے جیسے چاقو مارا نا آدمی کا جوان زوردار تو اس کے جو خون کی دھار نکلی نا تو چھت تک پہنچی کری جی اس کو جب جی میں نے دیکھا پھر میرا سر چکرایا پھر جی تو اس سے وہ ہوتا ہے یہ کپڑے oh. کے ऊपर ہوئے ہوتے ہیں ہاں yeah. جی اسے رکھا اس کے اوپر پکڑ لیا چمٹے سے جی اور اس کو پھر گرا لگا دیتے پکڑ سکتے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہی. کیا فون نکلتا ہے یہ ہوتا ہے خیر وہ چند دن جو گزرے تو استاد صاحبان ہمارے کاٹ بھی رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں جی ہاں جی باتیں بھی کرتے ہیں کاٹتے بھی ہیں جی سلائی بھی کرتے ہیں جی ٹھیک جانتا ہے کیا کر رہے ہیں جی پتا نہیں ہم بھی کبھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے وہ دو تین ہفتے کی بات دو تین ہفتے جب گزرے تو خیر نہ وہ خوف ہو رہا تھا نہ وہ داحشت ہو رہی تھی ہاں جی اور صحیح بات ہو گئی جی ہاں کہ مشق کرنی ہوتی ہے باتن میں مشق کرنی ہوتی ہے خیالاتاری ہو رہے ہیں آپ جو ہے تو اگر تو ہتھیار ڈال دو نہیں چاہیے تو بس ہتھیار ڈال دیے جو ہونا تھا سو ہوگا اس جگہ کو بدلو اکیلے ہو تو کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو نیکی کی بات کرتا ہو اچھا آدمی جگہ کو بدل لو آدمی کے پاس چلے جاؤ دوسرے کے پاس آدمی چوٹ جاؤ وضو کر لو پانی پی لو ہال بدلتے جاؤ اپنا ہی. حال بدلتا جائے آدمی اور خیال بدلتا جائے کسی متبادل خیال میں ذہن کو متوجہ کرو جی کسی متبادل خیال کی طرح متوجہ کرو اور حال بدلتے جاؤ جی لڑکے میں تو اٹھو کمرے میں تو باہر نکلاؤ وضو کر لو جی گورکھ پڑھ لو گی جی. کوئی جا کے کوئی تو کسی جگہ طبیعت نہیں جنتی ہے تو کوئی فضولیات نہ یعنی اخبار میں کہانی ہوتی ہے اسی کو ہی پڑھ لو جی تو ایک بڑا دکھ ہے اور بڑا سوس ہو رہا ہے اس کے لئے ساتھی مت کریں بار بار خط لکھیں ان غرب ممن والوں بار بار خط لکھیں وہ بارہ ہفتے تیس چالیس پچاس خط جا رہے ہیں اور ان سے کہیں کہ صحافت کے راستے سے جو بے حیائی اور فاشی آ رہی ہے اس کا روکنا یہ فرض کفایا ہے جناب علی فرض کفایا فرضین سے زیادہ سخت ہوتا ہے بعض ہمارے تبلیغ والے ساتھی خف ہو جاتے ہیں کہ تبلیغ کوئی فرض کفایا کہتے ہیں فرضین کہتا ہے فرض کفایا فرضین سے زیادہ سخت ہوتا ہے مولوی بزلہ صاحب وہ کیسے فرض ین تو میرے اکیلے سے آ رہا تھا اس کو میں نے کیا اور میں میری جان چھوٹ گئی فرض کفایا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہیے اتنا کرنا ہو تو ساری امت گنگار ہوتی ایسا روزنامہ اخبار نکالنا جس میں خواہشی نہ ہو یہ اہل پاکستان کے میں فرض کفایہ ہے اور ان کو لکھو کہ اللہ کے بندو تمہیں اللہ نے اس کا داست دی ہے اس کو کر سکتے ہو تین اخباروں کے معیار کا اخبار کہ جو ان کی ساری چیزیں آدمی کو دے اور جس میں فاسی اور اس میں لا یعنی اور پھانسی نہ ہو یہ فرض خواہش تمہارے زمین اور اس وقت یہ سارا بوجھ تمہارے سروں الفاظ کے ساتھ سارا تمہارے سروں پر آ رہا یعنی کوئی اخبار ایسا نہیں ہوتا جسے ہم لیں گھر تک لا سکیں گھر میں گھر تک لانے کے آلات نہیں ہو سکتی ساتھی ہمارے لیتے ہیں پھر کر ساری تصویریں اس کی بٹاتے ہیں مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور سر گھر لا سکتے اس کو پڑھ سکتے آدمی کیا پڑھے نہیں آدمی تو آلات ہماری آلات یادرہ سے باقیت نہیں ہوتی آلہ آلّہ سے باقیت نہ ہو تو آدمی اس کے بارے میں فکر نہیں کر سکتا کیونکہ کئی باتیں تو ساتھیوں سے کہا ہوتا ہے کہ جب آپ کو جو ہم باتیں معلوم ہوا کریں تو شام تک ضرور بتایا کر تاکہ اس دن کے حالات ہمیں پتہ ہوں گے جی. تو ہم ساتھی ہماری ہمت کرتے ہیں کہ بعض رہے باتیں تو ہونے کے ساتھ ہی بعض ساتھی پہنچا دیتے ہیں کیوں جو ہوئی نہیں ہوا ہمیں پہنچا دیتے ہیں صحیح جی یہ بات یہ ہو رہی تھی حال بدلے آدمی اور خیال بدلے ہال کو بدلے خیال کو بدلے تو باطن کی کیفیت بدل جاتی ہے ابھی کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے جو آدمی کو آپ لوگوں کی زبان میں اوور پاور کر سکے آدمی کو گرا دیں پچھاڑ دیں اس طرح کی بات نہیں ہوتی شیتان آدمی کو پچھاڑ نہیں سکتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ ہے آدمی ہے کہ آج میم اس طریقے کو آزمائے سیکھے اس کو اس کو آزمائے بچنے کا طریقہ اس سے جی ہاں جی <تصفح> حال کو بدلے خیال کو بدلے ہار بدلنا ہے کہ بیٹھے ہوئے تو اٹھ بیٹھو جا کر وزو کر لو اس جگہ کو بدل لو کسی ایسے آدمی کے پاس لے جاؤ جو کہ نیکی کی بات کرتے ہیں ہاں جی ایسی کتابیں اپنے پاس رکھو جی جن میں کوئی نیکی کی باتیں ہوں ان کو اٹھا کر پڑھنا شروع کرو تو دیکھو گے کہ, کہ تھوڑی دیر کے بعد ہال بدل گیا اور جب اس مشق کو بار بار کریں گے بار بار کریں گے بار بار کریں گے مہینہ دو مہینے چھ مہینے سال کریں گے تو شیطان کا تو ایسا ہے کہ وہ تو اپنے, اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا ہے جس ماغ پر اس کو کچھ اچیومنٹ نہ ہو رہی ہے اس پر بالکل نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے پک چلا جاتا ہے بارم. ابھی مشق کرے گا آدمی بار بار آ جائیں سر جی لالچ ہے جی ہر ضلعے کا پہلے معلوم ہونا پاسر میں اور پھر جو ہے تو اس کے دور ہونے کا طریقہ طریقہ ہے بس اور پوچھنے سے پتہ چلتا ہے ہر ایک آدمی کے لیے جا طریقہ ہوتا ہے تو کالی میں بیٹھا ہوا ہوں تو ملنے کے لیے مسرت صاحب آگے کسی دوسرے کے دسترے میں بیٹھا ہوا تھا کافی بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آگے اللہ کے شاہ کے اسٹوڈنٹ لائف سے ہم اکٹھے رہے ہیں امر ہماری کلاسیں ہماری حضرات کے ساتھ جو ہے تو ہمارا طبیعت کا تعلق ہونا تبدیلی کے کام جانا نہ ہمارا اکٹھا پس رہا ہے تو یہ ہم سر جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمری ہم اثریت جو ہے یہ بھی ایک حجاب ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مقابلہ رائی ہوتی ہے ہم اثریت ایک زمانے کا ہونا اور ایک حالات کا ہونا اور یہ بھی آدمیوں کے درمیان حسد اور کینہ پیدا کیا ہوا تھا ہم بھی حسد اور کینہ پیدا کرتی ہے اور سانف صاحب رحمتہ اللہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی کتابوں کی مخالفت ہوتی ہے تم نے کہا فکر نہ کرو پچاس سال بعد ہم ہی ہم ہوں گے جب میری موت ہو جائے گی تو بعد پچاس سال کے اور واقعی سارے اردو کے ماحول میں اگر تفصیل ہے تو ان کی چل رہی ہے فکا ہے تو ان کا چل رہا ہے تصوف ہے تو ان کا چل رہا ہے الحمد للہ اور ہمارا, تو،, ہمارا تو اپنے ان سلسلے کے مشاہد کے قدردان نہیں ہیں یہ تو اس کا قدرے قدر شناخت یا شناخت جو ہو رہی ہے سونے کی قدر فرانس جانتا ہے اور ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے آنے. ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی نے اپنے باطن کا مرض پوچھا ہے اب یہ اضرت خانوی رحمت اللہ سے پوچھا ہے یا اضر خلیل احمد سارنپوری صاحب رحمتہ اللہ سے پوچھا ہے کسی نے کہ اضرت ایسا ہو گیا ہے کہ وہ تو مطلب ہے کہ بہت مرید ہے ہمارے اور آتے ہیں شکرانا وغیرہ لے کر آتے ہیں کچھ نہ کچھ شکرانا تو سے ایک عجیب مرض پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والے آدمی کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ہے تو بہت زبردست لالچ نظر آ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہو حوضی جی. پیری کی غدی پر آ جی اور لوگوں کو بیٹھ کر کے تربیت کر رہے ہوں اور اپنا یہ حال ہے کہ آنے والے آدمی کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نے جواب میں فرمایا کہ, کہ کوئی آدمی ہدیہ نہ لایا ہوا ہو تو کیا تیرے رویے میں اس کے ساتھ تیرے رویے میں فرق آ جاتا ہے دوسرے ساتھ رویے فرق کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ایسی بات نہیں ہوتی رویے میں فرق نہیں ہوتا تم نے کہا پھر یہ مرض نہیں ہے آپ. یہ مرض نہیں ہے اگر تو رویے میں فرق ہونا آپ سے ہو جاتا تو پھر مال آپ کا مقصد ہوتا بال مقصد ہو گیا ہوتا اور لالچ آپ کے باطن کا حال پھر آپ کے باطن کا حال لالچ تھا اور مال آپ کا مقصد تھا اب یہ تو ڈاکٹر سیاح صاحب یہ تو اہل نظری ان باتوں کو جانتے ہیں اور نگر کو ہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کس پائے کی بات کی وہ <تصفيق> پا, چارپائی کا پایا نہیں ہاں یا بھینس اور گائے کا پایا پکائے رضیلے کے خلاف میں مشق ہوتی ہے بار بار بار بار مشق ہوتی ہے اللہ کرتا ہے اس کا تقاضہ ٹوٹ کر اس کے مقابلے میں جو فضیلت ہے وہ بات میں آ جاتی ہے اور یہ فن ہے کا یہ ایسا فن ہے, نا جی؟ فصوف فصوف ہے اور آدھا تصوف گم ہے آدھا جی؟ فض آد ہے جی؟ آدھا گم ہے, جی؟ آد ہے. اس طرح کوئی لاؤباری تھا لڑکا تھا تو اس نے لوگوں سے کہا وہ بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا مجد. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آدھا کام میرا ہو گیا ہے ہماری شادی کا آدھا کام ہو گیا ہے کہ کیسے اس نے کہا میں بالکل تیار ہو گیا بس اب وہ تیار ہو جائے سب بس ٹھیک ہو گیا ایک جگہ ہم گئے تھے ایک بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے مجھے کسا سنایا بڑا جی نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو عورتوں کی نیک زمانہ تھا تو عورتوں کے کپڑے دھونے کے لیے دوبن آتی تھی عورتوں کے کپڑے اجیساف دھوبی سے دلانا ناجائز ہے پتہ اس بات کا مرد دھوبی سے دلانا ناجائز یہ بھی جو ہے تو پردے کے احکامات کے خلاف ایک حکماس بات ہے جو ہوگی اگر مد دھوبی سے دلائے جائیں تو عورت دھوبن آتی تھی کپڑے لے جاتی تھی اس کی بیٹی شہزادی کے کپڑے لے جاتی تھی وہ ایسے نفیس دھلے ہوتے تھے اور ایسی اس کے ساتھ ہر چیز دگی ہوتی تھی کہ وہ حیرت ہوتی تو ایک دن وہ کپڑے دھل کر جو آئے تو شارجازی نے دیکھا کہ وہ نفاست نہیں تھی اس کو پہنے ہی نہیں اس کو آنی تھی کیا اس معیار کی نفاست نہیں ہوئی اس کی کیسے پہنے جی وہ اس نے دیکھا کہ اس کے نہیں آ رہے ہیں تو اس نے پوچھا دوبن سے دوبن نے کہا کہ اصل میں وہ کپڑے تو میرا بیٹا لیے دھوتا تھا اب وہ کپڑوں سے اس نے ایسا آشک ہوا تھا اور اس جذبے کے تحت اس کرتا تھا کہ اس کی ہار آر لکیر اس کا جذبہ آ کر بکھر چکا ہوتا تھا. عزيز عزيز صاحب یہ پڑھ لیتے دم وغیرہ پڑھتے نا کسی چیز پھونک مارتے ہیں گروہ لگا لیتے ہیں اس کی ساری قوت اس کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے تاثیر تو لڑے ڈالنی ہوتی تو اس کے ہار آ لکیر جو اس محبت کا جذبہ تھا دل کا اس کا دل بکھرا ہوا تھا گویا تو اس کو نفاذت ایسی پسند آئی ہوئی تھی کہ وہ بار بار ہار رہو اس کو یاد کرتے رہی پوچھتا کہتا کہتے کہ کیا کرنے ہمارے کپڑے سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو آخر اس کے دل میں آہستہ آہستہ ایسی کشش پیدا ہوئی ہوئی ہوئی کہ اس نے اس کی ماں سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر تو کسی وقت لے جاؤ جاؤں کہ جب قبر پر لے گئی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں لڑکی کی روح قبر اور قبر پھٹی اور اس کے اندر گر گئی کہانی یا نہیں کوئی قرآن عدیس کی بات تو نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے تو ثبوت کی ضرورت ہو جی اور کے لیے کہ, کہ نصوص میں اس کا جواب دو جی ہم بولئے بولیے آزاد کے بعد تو کوئی نصوص میں جواب دینے کی بات تو نہیں ہے ایسے ہی نہیں ہو ہے تو یہ بات کس پر کی ہے؟ زیادہ ہی تھی اس کے پیچھے مضبون کیا تھا جی ہاں فرض تھا جی آدھا تو تھا وہ ہے آدھا از ہے. ہے جی آدھا جو ہے وہ از ہے تو یہ رزائل کو دور کرنا فضائل کی مشق کرنا یہ مشق ہے فن ہے یہ آدھا ہے وہ آپ نے کرنا ہے آدھا کام ہو گیا جی میرا سل آدھا کام ہے کہ جب وہ یاد کرنا شروع کرنے دیں سرد تم ہمیں یاد کرو کیا کرو ارض ہم تمہیں یاد کریں گے کی جب مکمل ہوتی ہے پھر ارض کرم شروع ہوتی ہے پھر اللہ تبارک صلاح یاد کرنا شروع کر فرماتے ہیں قبول ہو جاتا ہے وصول ہو جاتا ہے قبول ہو جاتا ہے تو بیچ میں واقع تو مکمل کرنا رہی گیا مسرت صاحب کا جو تھا وہ کیا تھا جی کیا کہا تھا جی ہاں ملنے کے لیے آئے ملنے کے لیے آئے تو ان دنوں ہمانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ کر کے یہ کوشش کر رہے تھے کہ رضائل دور ہوں بات رکھے اللہ فضائل نصیب فرمائے تو میرے گل میں آیا جی ہمارا عمر آدمی ہے اور ہم پلہ آدمی ہے جی اب ہم کیا اٹھیں اس کے لیے کوئی خالی کرسی پر بیٹھ جائے گا جی وہ دل میں آج آزرات میں جو بات فرمائی تھی یہی تو کیبر ہے ناج یہ جی کہ اٹھنا چاہیے اور ایک اسی دوسرے دوسرے سر پر اٹھا کر لانی چاہیے اور رکھنی چاہیے یہاں پر جو ارجن سے کہنا چاہیے کہ تشریف رکھیں آگے کب یہ نفس نفق بڑی ناگوار بات ہو رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت آسان ہوتی ہے بزرگوں کی خدمت آسان ہوتی ہے کیا ہے درجہ بڑھا ہے عمر بڑی ہے جی؟ کچھ فائدہ ملنے کی امید ہے عام جی؟ معاشرے میں رواج ایک بزرگوں کی خدمت کرو جی؟ کہ خدمت تو آپ نے برابر کے اور ہم پلتا کے اور کیسے فرض لوگوں کی کرنی یہ مشکل ہوتی ہے اگر ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مدد نہیں لکھا انہیں کہ جی مجھ سے آپ کے بارے میں کوٹائی ہوئی شیخ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ ان کا بہت بڑا حق ہوتا ہے اور مجھ سے فلاں موقع پر وہ بات ہوئی کہ جس سے آپ کا حق ضائع ہوا اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں اچھی بات نہیں ہوئی مجھ سے تو میں جواب میں لکھا کہ آپ ہمارے طریقے کو نہیں سمجھے ہیں ہمارا جو تصوف ہے ہمارا طریقے کو آپ نہیں سمجھے ہیں بڑی حضرت کی بات ہے جی اتنی پتہ کی بات ان نے معلوم کی کہ یہ میں نے کی تھی وہ مجھ سے کوتائی ہوئی اور شیخ کے کہ مجھے کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے تم نے جواب میں لکھا کہ جیسا رویہ آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہم یوں چاہتے ہیں کہ آمد المسلمین ہر انسان کے ساتھ آپ اثر رویہ ہو اور مشاہد کی جو خدمت کرنے کا کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خدمت کی اور یہ آپ کی عادت بنے تاکہ ہر ایک انسان کے ساتھ آپ کیسر رویہ ہو اس کو ہم کمال کہتے ہیں اور جو عالم سن کو ہمارا تو خیال تھا کہ سلسلہ اتنا ہی ہے کہ ان کی قدر کرے ان کی خدمت کرنا چاہیے تو سب سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میرے بارے میں تمہارے جس بات ہیں ایسا تمہارے سب کے بارے میں جس بات ہونی چاہیے آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے آسان سا ٹیسٹ ہے بننے بگڑنے کہ میں ہوں کہ نہیں یا تو اگر گاہک ہوتا تو کیسے چاہتا امام رضا رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم میں باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ کامل کون کون ہوا کامل وہ ہوا جو سودا بیچتے وقت اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ اگر یہ گاہک ہوتا تو یہ چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا رویہ ہو سب آدمی کامل ہوتا ہے کہ یہاں مولوی صاحبان تو کہہ دیں گے کہ اس اصل اصل کہتے ہیں اس فائدے کو سمجھ کہتے ہیں کہ جتنا اصل پڑ جتنا فائدہ لگانا چاہو چاہیے تو اس کو جائز کیا ہوا ہے روپئے کسی سو میں بیچو اس کو جائز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو مسئلہ جائز ہوا ہوا ہے ورا اور تقوا کے درجے انہوں نے لکھے ہیں یہ علوم میں ورا اور تقبہ کے درجے لکھے ہیں اس جگہ لکھے شاید کسی اور جگہ لکھا لیکن دوسرا اور جگہوں پر لکھا کہ ویسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ جعفر حضرت جعفر تیار ہے ہمارے بنانے جعفر عدلہ بن کے بیٹھے عبداللہ بن جعفر اور ان انچارج ہیں کہ وہ ان کو پتہ چلا کہ شکر بھیجنے کے لیے آئے تھے مدینہ امنورہ میں تاجر اور نہیں بکھی ہے اور بڑے پریشان ہیں اداس ہو کہتے تھے ہمارا کیا ہوگا ان نے اپنے کارزون کو بھیجا کہ ساری خریدوں اور بعد خریدنے کے مفت تقسیم کرو مدینہ امداد کے لوگوں میں تاکہ ہمارے شہر سے تاجر جو ہے وہ آزردہ اور اداس نہ جائے کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرنے کا دل ہاں جی ہو جاتا ہے الطاف صاحب کا بھیار کا بھی ہمارا بھی سب کا کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کریں ساتھی سے کہا کرتا ہوں یہ جو آپ تاجر ہوئے تو گندار کہتے ہیں نا اور یہ کہ اس گاڑی کا اس گاڑی کی تو پانچ لاکھ میں بات ہو گئی تھی ہم نے دی نہیں ہے جی وہ اس نے بات کی ہوتی ہے دوسرے نہیں کی ہوتی ہے وہ بات اس دیکھی ہوئی اور اب وہ آدمی کہتا ہے لمگیر صاحب نہیں آیا ہے ہمارے ساتھیوں میں سودے وغیرہ میں المگیر صاحب بہت ہوشیار ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر سیار صاحب کہا کرتا ہے کہ اپنا سودا اس کا ہو نا پھر بڑی محنت کیا کرتا ہے دوسرے کا مہارت ہے جی بادشاہ میں تو یہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ یار ڈاکٹر صاحب سائیکل خریدنا ہے تو یہ آپ انڈسٹری کے لوگ آپ کا اگر خیال کرتے ہیں بڑا تو میرے ساتھ آؤ سائیکل ہیں کے پاس خریدنے آؤ گے ٹھیک کرتے ہیں مستری ہے تو اس نے جی پرانے سائیکل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اس نے کہا جی یہ ڈا سائیکل ولاڈ تھے جی اور پرانی سڑی سائیکل دے ماس بات So, ڈائی سو ڈھائی سو روپئے ہو دیے بنے برابر شو دی تین سو کے بورا نے کھڑا کی ڈھائی سو مرمت وغیرہ چیزیں کری میں مستری سے میں نے ڈالی سو کا تو ہو گیا ہے تین سو میں ہم اس کو بیچ دیں گے جی دی. تو عالم وزیر نے اس سے پوچھا کہ اس کا تو خیال تھا کہ آگے سادہ لو آدمی آیا ہے ڈاکٹر خدا آیا ہے کہ کو جو ہم کہتے ہیں تو وہی مان لیا کرتا ہے تو وہ عالم وزیر کو کہتا ہے کہ کس کا تو کہتا ہے تو کہتے پاس ہی جو بیلا نہیں ہے اس کا فاصل کا یہ اس کا ہے نے کہا چلو دیکھیں گے ان شاء اللہ ٹھیک اس گیا ادھر سے لے جا کر اس بیرے کے پاس پہنچا دیا اس تو اس کو کہتا ہے کہ کتنے کا بیچتے ہو تو اس نے کہا جی ہمارا صحیح تو چھ ہے ہم تو ڈھائی سو روپئے میں بیچیں گے جتنا اسے خرچہ بتایا تھا وہ اسے قیمت بتا دی نے کچھ اس کو کوئی دس بیس روپے کم کر کے وہ تین سو روپئے کیسے کوئی دو اور ڈائی کے درمیان خرید لیے تو اس کو لے کر آیا تو پیسے اس نے ادا کر دیا اور مستی کو کہا سائیکل دیا دو جی ہم نے خرید لیا ہے جی. اس کی بھی بچارے کا بیڑ ہزار جو پچاس روپئے تھے کمیشن رکھے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں تو بھائی وایا کہ صدوق ماندی نا اسدیقی و وشواد و صالحین سچا تاجر جو ہے امبیا سے دیکھیں سادار کے ساتھ ہوگا واقعی بہت مشکل کام سچائی برتنا یہ جاتی لوگوں کا ماورا ہے آری او سڑے اکبل پیشے غلط سواوی نے کہتے اس بات کو ہم نے سبزا خان سے نا آر او کا سکفل پیشے غلط ہے کل ا پیشے کا رکھ دی بس بولی شیبر یہ آگے ہم نے اس پر اضافہ کر لیا ہر ایک آدمی اپنے پیشے کا چور ہے اور پیشے کی چوری جب آدمی چھوڑتا ہے تب بلائر کا دروازہ کھلتا ہے پیشے کی چوری کیا ہے جی اب ڈاکٹر نے پیٹ کھولا آگے اس نے آپریشن کیا اندر اس نے کیا کیا کہ دوسرے ڈاکٹر کو اس پتہ نہیں چلتا دوسرا ڈاکٹر بھی آ کر نہیں معلوم کر سکتا اس کی غلطی کو وہ نہیں نکال سکتا آپ ایک آپریشن کر رہے تھے تو ہمارا جو کنسلٹینٹ تھا اس نے بچے ہے کہ اس کے گردے پتھروں سے بھرا ہوا ہے اور پتھر وغیرہ سارے نکالے جب نکالے تو اس کا اب اس کا جو پیشاب کی نالی گردے گرد نکلتی ہے اس کو یو کہتے ہیں اس کو پکڑ کر کھینچ راجتے ہیں ایسے کھینچ جو کھینچا تو اس نے نکال گردے سے اس کو نکال دیا تو گردے سے نکل جائے ایک دفعہ تو اس کو دوبارہ سلائی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا اور اس کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا ٹانکے کا اب سلائی نہیں ہو سکتی ہے اور بس اب یہ جو ہوتے ہیں ہمارے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا ان کا ایک عجیب ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کریں تو وہ اس پر ڈالتے ہیں سیکھنے والا اس جاب والا لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بس تو ڈال راغلو ہر سے خراب ہو اور جب لوگوں کو ہیں کہ میں آپریشن خود کروں گا تو اس کو کہتے ہیں اس بکلی اسپتال سے میرے میڈیکل سینٹر کے سبق میں کروں گا کچھ پچیس ہزار روپیہ خرچ آیا تو نہیں, کایا, کچھ بھی نہیں ہے آدمی کی اپنی جانے بڑھ گئے کیا, کیا اب آدمی جاتا ہے مکان بیچتا ہے بساتا ہے <laughs> تو سب مجھے کے یہ تم نے کیا کیا تو میں نے کہا جی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہے آگے نے پکڑا ہوا تھا اور میں نے تو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا تو, کیسے بات رہی ملے تو میں ہمارا ہوا ہوا جی کرتا تھا اور یہ علاج ہے آپ جی اور ڈالا کلین پر تھینک یو آدمی گردے سے ہی پارا اس کی وجہ تھوڑی دیر کی وہ اپنے وہ دل کو خوش کرنے کی جو کھجانی تھی آج گردے سے آگے پھا تو اور یہ کر رہا تھا کہ اب میں نے اندر کیا کیا ہے اس کو دوسرا ڈاکٹر بھی نہیں تو سکتا وہ پھر ہمیں یہی ایک لذیذہ سناتا تھا اس, تھا اس نے کہا کہ ایک آدمی کو اس نے بلایا تو اس کا گردہ خراب تھا اس نے اپریشن کیا اسے. گردہ نکالا جب نکال لیا تو اس نے کہا کہ دوسرے تکلیف وکلیف تو نہیں ہوئی ہے تو اس نے کہا جی پچھلے سال جائے گردا نکالا تھا اس کی تکلیف زیادہ ہوئی تھی تو دونوں نکال دی آدمی گردوں کے بروں جب جائے مہینہ دو مہینے کے بعد مر جائے گا دونوں گردے نہ رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندے کو پتہ ہی چلا کہ پچھلے سال کی کیا ہسٹری ہے کیا ریکارڈ ہے ہاں جی کیا نکالا تھا ہم نے کیا نہیں نکالا تھا تو خیر یہ کہا تھا کہ پیشے کا پیشے کا وہ پیشے کی چوری اس کو تو کوئی دوسرا بھی نہیں جان سکتا کہ یہ بات جب نکلتی ہے باقن سے تو ولایت کا دروازہ سنتا ہے روزہ حاج زکر ضربیں بڑی ہے اس سے جب باتن کی کلیاں گوٹے جی؟ سے کلا پران سے رکھی گئی ہے نا دا باطن کے گوٹے گوٹے اندر گریں ہوتی ہیں باطن میں کلب میں یہ گریں جب نکلتی ہیں سب آدمی بنتا ہے باز بالا صاحب رحمتہ اللہ کے لخلاف اتنا ہنگامہ کیا ان پر تو ان کی گھر والی پر تو ان کی بین پر اور تو بات میں ہنگامے کروائے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا تو مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جن لوگوں نے مجھ پر پرتون سے لگائی ہیں اب بھی اگر کوئی آدمی آ کر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہے تو میں نہیں مانوں گا جن لوگوں نے مجھ پر پر لگائی اور مجھے بیزت کیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی کہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے میں کبھی نہیں مانوں گا اور دوسری بات میں فرمائی کے ان کو میں نے بدوا نہیں دیتا بلا دیتا ہوں لائف اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرو یہاں خیر اکاڈمی لگانے والا میں آدمی تھا اور اس نے کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں جگہ تم نکال کے با پہ خورا پر کیا اب یہ پشاور بھاگے گا ایسے ایسے کام ہو گیا مجھے ایسے محسوس ہے جیسے مجھے آگ لگ گئی یا اللہ پشاور بدل کاروبار فیل. بلایا یہ یہاں سے بات نہیں کاروبار پھیل پشاور بدل بس چند دنوں میں کتنا بڑا کاروبار کے بڑا سائے بحثیت آدمی آپ جس شہر میں جائے ٹیک نہ سکے فرز. کاروبار اس کا میں جنے. میری یا اللہ ہماری اتنی بے صبری طبیعت ہم <laughs> صبر نہ ہو سکے آدمی اور وہ دل جل جائے تو پھاسے پھاسے آدمی کو جاد قبول ہو جاتی ہے دل جلنے کی بڑی تکلیف کیفیت ہوتی ہے خیرایا ہے کہ میں ان کو بدوا دی دیے اور نہ اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہ میں نہیں مانوں گا تو خیر اس شریف نے موٹے موٹے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں کہ آج جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے اگر اپنے لیے پسند کرنے والی بات دوسرے کے لیے پسند کرنا ہو گئی ہے تب تو, تو تو بن گیا ہے اور یہ بات نہیں ہوئے تبھی بننے میں وقت ہے یہ کر رہا تھا کہ مشق ہے ہاں مشق ہے آدھا کام جو ہے نا کہ میں تیار ہو گیا ہوں میں بالکل تیار ہو میں شادی کے تیار ہوں اور وہ بھی تیار ہو جائے آدھا کام تھا ہے مشق ہے اور بے طور اسی چیز کو سیکھنا ہوتا ہے کہ بادم کے رزائل پر آگاہی ہو ان کے دور کرنے کی مشق ہو اور وہ جب دور ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق ہو جائے سال لگ گیا وہ کیسا ہوتا ہے جیسے آدمی نے سامان خریدا سارا جی تارے خریدیں فٹنگ کرائی تاریں لگائی ہاں جی پنکھے لٹکائے فریج رکھا ہاں جی اور ٹیوب لگائی جی گھنٹی لگائی جی ساری بات سے لگا لی تو کیا ان سے اثرات نکل گے پنکھے سے ہوا فریج سے برف گھنٹی سے آواز ہاں جی اور پنکھے سے ہوا ہاں جی اور جو ہے تو ہیٹر سے آگ مل جائے گی جی بخان سے نہیں ملے گی وہ کب ملے گی جب واپڑے والے آدمی کو بیچ کر کنیکشن بنا دیں گے جب جی واپڑے والے بیٹھ کر کنیکشن دیں گے نا بس آنے واحد میں سب چیزیں اپنے ساتھ دکھائیں گی. گی تو تعلق مالا جو ہے یہ فضل ہے فضل یہ فن نہیں ہے یہ فضل ہے فن اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے سب و پیک فن ہے جی جس میں آدمی کو تعلق ماللہ کے طریقے بتائے جاتے ہیں تمام طریقوں کا استعمال کر کے ان چیزوں کا آدمی حاصل کرتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرما دیتا ہے وہ فضل ہے اس کے بعد میں مشقت کے بعد مجاہدہ کے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے رجوع اللہ اور اللہ سے مانگنا ہوتا ہے لیکن یہ آج میرے سے دراز تک رضیلے کے خلاف کرتا ہے جیسے آپ سرس کی تھی بات میں آدمی کی عادت بن جاتی ہے تو رضی کے خلاف کرنا یہ عادت بن جاتی ہے اگلی بات کی بار کہی ہے لیکن ہے چونکہ مشکل ہے سمجھ بھی دیر سے آتی ہے اور آدمی سمجھ اس کو دل میں رکھتا ہی صرف دیر سے ہے کہ کامل تو وہ ہوا جو بے تکلف ہوا شامل تو ہوا جو بےتکلب ہوا بے تکلر کا کیا مطلب ہوا کہبر کا رضیلہ ختم ہو گیا اور اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا کیبر ختم ہو گیا ہے جب احساس ہو کہ ختم ہو گیا اس کا مطلب ابھی ختم نہیں ہے ابھی اس کا احساس ہے کہ قبر کا رضیلا ایسی عادت بن جاتی ہے پھر کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سبازوں کا عمل کر رہے ہیں کا عمل کر رہے ہیں یہ صاحب سے آدمی کے دھیان سے یہ بات نکل رہی ہے جاتی ہے کہ ہم آج والا عمل کر رہے ہیں جو نفس کے کبر کے رضیلے کے خلاف ہے کو کرتے ہوئے آدمی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے طرف دھیان نہیں ہوتا ہے آپ مطلب ہے کہ مکمل آدمی خالی ہو گیا اب اس کا رضیلا جو ہے یہ دھل دھلا گیا سچ بات ہے سب جو ہے کشمیر کے کا نام نہیں ہے کش وہ کراماد کا نام نہیں ہے ہم سے آدمی وہ اس دن سا صاحب سنا رہے تھے کہ ہم تبلیغ میں جاتے آتے تھے تو کوئی چیری مریضی والے تھے تو کہتا ہم, ہم سے کہا کہ آخر سے ایسا راگ لے کے نا جی سرزل پر تبلیغیوں کے ساتھ پھر نہ آ تم نے چھوڑا جگہ پر آ ہاں جی اور اب جو تم کسی جگہ جا کر بیت ہو گئے ہو کہ ہمارے بزرگ جو تھے تو انہوں نے تو درخت کو دوڑایا تھا چار کے بزرگ نے کیا جی تب تو, تو درخت دوڑایا تھا جی اب بتاؤ چار کے بزرگ نے کیا کیا جی تو درخت دوڑتا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے جی درخ کا جو ہے وہ مجاہدہ نفس کر کے ہندو جوگی بھی کر سکتا ہے یہ بات ہندو جوگی بھی کر سکتا ہے لیکن اخلاق الگ رضا والا کے, کے خلاف عمل کرنا یہ بہت مشکل بات ہے درخت کے دوڑانے سے زیادہ مشکل ہے بول اصل لالچ کینے کے جذبات کو خالی ہو کر عمل کرنا یہ درخت کے دوڑانے سے زیادہ مشکل بات ہے میرے بھائی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے دیواریں دوڑانا اسلامیہ بزرگ میں دیواریں دوڑائی ہوئی نئی آپ کے درخت دیوار دیواریں دوڑائی دیوار میں بیٹھے تھے کہا کہ جب بچیا آسیں تو دوڑ کر چلی گئی باقاعدہ واقعات اس طرح سمجھنا ہندو جوگیوں کے یہ ہندوؤں کا یوگا اور لیکن تپسیہ تپسیہ کہتے ہیں مجاہدہ کرنا شریح مجاہدہ دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں سردیوں میں راک ملی ہوئی اور سارا ساری رات سردی میں گزارتے ہیں تو اس سے اندر نکل کو آپ لوگ ویل پاور کہتے ہیں قوت تصرف بڑی قوی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے اور پھر یہاں تک کوئی بات کہتے ہیں وہ اس کو وجود جانے کے حالات ہو جاتے ہیں اور یہاں تک ان ایسے میں سے مقابلے کیے ہیں کہ کئی کئی علماء کو انہوں نے جو ہے تو جہب کیا ہے یہ مولانا خلیل رحمت اللہ کے واقعہ میں نے آپ کو سنایا ان کے علاقے میں مناظرہ ہو رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ تو مسلمان لما جا کر بیٹھے اور ہندو جو بھی کر بیٹھا سب مسلمان لما کی زبانیں بند ہو گئی اور بات ہی نہیں کر سکتے پہلے کسی نے دوڑ کر سار رحمۃ اللہ کو بلایا وہ جو اگر مشرق میں داخل ہوئے بیٹھے بیٹھتے ہی اس کی توجہ ٹوٹ گئی ہندو کی اور لما کی زبانیں کھل گئی اور باتیں کرنا انہیں شروع کر دیا شیخ احمد سردی رحمۃ اللہ علیہ اضرح مجرسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت دنیا شام کے گزرے کہ بیمار ہو گئے سارے عقیم اس دور کے تھک ہار گئے نہ تشخیص ٹھیک ہو سکے نہ علاج ہو سکے آپ وہ لوگ دعائیں مانگے اور استخارہ کریں اور کیا کیا کریں کہ یا اللہ میں کچھ بات پتہ چلے کیا ہر کسی کو پتہ چلا کہ فلا پہاڑی پر پا ایک ہندو جوگی بیٹھا ہوا ہے اور وہ او دم ساتھ کے ان پر متوجہ ہو گیا ہے دم سادنا ان کی اصلاح میں کہتے ہیں سانس بند کر کے بیٹھ جانا کسی چیز پر دھیان کو لگا کر تو یہ بیمار ہے علاج کیسے ہوگا جی نے کہا کہ کسی کو آدمی ایسا ہو جو اس جوگی کے ساتھ جائے اور اس کو کہے کہ احمدی تو مر گیا ہے تو اس بات کو سن کر اس کی توجہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اپنے اس سے باہر نکلے گا اور ایک دفعہ ٹوٹ گئی تو پھر نہیں کر سکے گا ان شاء اللہ پھر ہم بھی اس کے بندوبست کر لیں گے تو آدمی کیا ڈھونڈا وہاں تو اس کو جا کر احمد سرنجی تو مر گیا اچھا بس تو اس ٹوٹ گئی بس وہ آدمی واپس آ گئے بس اس کے بعد اللہ کسان صحت بھی ہو گئی علاج بھی کارگر ہو گیا اور فائدہ ہو گیا فلک میں جو بھاگ گیا ہے او من شر ہاس دن ازا حسد یا اللہ میں حسد والے کے حسد سے تنا مانگتا ہوں جب کہ وہ حسد کرے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کئی بیماریاں کئی نامافق آلات کئی تکلیفیں کہ جو حاصل کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں میں نے آپ کو سنایا نہ کہ منانا صاحب کی خدمت میں یہ امداد صاحب کا سسر آیا ہوا ہے سعودی عرب میں ہوتے ہیں وہاں تو کراتے فلانا آدمی بیمار ہے تو ایسے خیال آیا کہ یہ فلانے کی حسد کی آگ کا ہوا ہے تو وہ سوچوں سعودی عرب میں رہا ہوا ہے وہاں تو زیادہ بیان کی جاتی ہے آدمی بیمار کرتا ہے کسی کو کیلا بھی مار کرتا ہے تو خیر وہ تو ایوب علیہ السلام نے شہیدان ہوں آزاد مجھے شیطان نے پکڑا آپ ڈاکٹر بتایا نا جگہ کہ کیا تفسیر ہے اس جگہ کی کیا تفسیر ہے جی ہاں جی اس کی دو تفصیری ہیں ایک تو کہتے ہیں شیطان جو وسوں سے ڈالتا تھا اس وقت کہ تو بیمار ہے تو اللہ نے بیمار ڈالا ہوا ہے تیرا کوئی خالی نہیں ہو رہا ہے بد جو کر رہا تھا کہ یہ مسلم اس کو کھا گیا ہے جی اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کا جو حسد تھا اس نے جو کھا تھا کہ یا اللہ سے سب کچھ ملا ہوا ہے مار و دولت اس کا ہے بیٹے اس کا ہے بیٹھے بیٹھے ہنسکے ہیں اتنا بات گھر ہے اور یہ اب آپ کو شکر ادا نہ کرے تو فون ادا کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ مصیبت اور آزمائش آ گئی تھی ایک تفریح اس کی یہ ہے تو جو زیادہ توحید کو اس کو بیان کرنے والے اس, اس وقت بھی یہ تفریح کی پتہ نہیں تھی تو وہ جو سعودی والے آدمی آئے تھے اس کو تو یہ پتہ نہیں تھی تو لہذا ہم مناظرہ جیت کے پتا ہوتا تو آگے کو مناظرہ کرتے تو یہ کہا جی شیطان کے عیوب علیہ صحم جو کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے دیکھا تو ہاں واقعی یہ تو قرآن کی آئے تھے اس کا ثبوت موجود ہے اور یہ وہ کہا کہ بلان صاحب جو پانی دم کر کے دیا کرتے ہیں تو اس کی بھی اصل قرآن میں ہے جی تو ایوب علیہ الحم کو اللہ نے فرما اور کو لے اپنا پیر مار یہاں پر ہاں جا مختص و شراب یہ پینے کے لیے بھی ہے ٹھنڈا پانی ہے پینے کا بھی ہے نہانے کا بھی نہا لے نہ جو ہے تو اس کو پی چلیں دم کے پانی سبحان اللہ حافظ یہ کئی مریضوں کو بس بس مریضوں کو اور یہ جنات کے جو باقی شفا کرنا ہو رہی ہو نا تو مغودین پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہلاتے ہیں تو اس سے پر فائدہ ہو جاتا ہے نہلانے سے باغ جاتے ہیں ہاں. <laughs> تو پڑھ کر سوکھ مارتے پانی پر اس پانی سے نہلا دیتے ہیں تو لگان سے فائدہ ہو جاتا ہے پڑھنے سے ہوتا ہے بعض ہو ہے تو اس کی اصل ہے نظر گیری چاہیے کہاں ہے کہاں نہیں ہے, تو یہ طریقہ ہے کہ براہ راست ہمیں ڈاکٹر صاحب داخو دینا سب آئے کہ احکامت اترے گی امام صاحب بالکل پُرست اترے گی اچھی طرف ہوئے گی اور بیاض حکامت سے کہیں جائز ہے. تم رکھو میں حدیث آگرہ جنتا بدری تو جا کر تم چلے گا کی کہ بندوبست بتا حدیث تو نہیں آئی ہوئی ہے لیکن یہ بات آئی کہ سب سے فضیلت والی جگہ امام صاحب کے پیچھے ہے نای. اور پھر جو ہے صدائیں طرف ہے تو اب حکامت والا افسل جگہ پر ہونا چاہیے تو لوگوں نے صحیح بات نکال لی عام طور پر کہ جو آدمی وہاں کھڑا ہوئی حکمت کرے جی. اب کوئی منڈا کوئی ارہ ارہ ارہ ارہ جائے کر دیتے ہیں ایک مزہ آدمی ہے نماز پڑھنے گیا پیچھے اس کی جگہ میں نے قبضہ کر لیجیے اور شروع کر دی بغیر اس کی اجازت کے لیے اور بغیر گاڑی والے کامت کر اس لیا کو دہرانا ہوتا ہے لیکن دوہرانا مستحاب ہے ایسا نہ کر اور دران صاحب نے گاؤں میں لڑائی شروع کی ہوئی اور سب کا لوپ بندرا اڑی ہوئی پورے مچھروں کے کامت کی بیکری آج ذرے بار ساتھی بڑے بڑھے دار ہوتے ہیں ایک پوچھ تک سے گزر رہے تھے کسی کام کے لیے بھیجا صاحب احمد اللہ علیہ بجے اور نومان صاحب کو بھیجا اب وہاں نے سنج پڑا نماز پڑھی سنج پڑے تو ایک آدمی تعلیم کرنے کے لیے بیٹھا جی کوئی تبدیلی ساتھی تو تعلیم کرنے کے لیے بیٹھا دھر ایک دور دو آدمی کھڑے ہو کر رہے ہیں دازا پلکھور کے کوا جن کا سکنا اور نہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے نہ تمہاری کوئی بات چاہو آپ جلد اپنے گھر پر مجھے آیا بڑا غصہ اب میں جو اسلام میں نے پھیرا نا تو میں نے جو آدمی سمجھ پڑ کر فارا ہوا تھا بس فریحان آ جائے تو آدمی کو بدل میں طاقت بھی بہت ہو جاتی ہے ابھی بڑھائے فریحان آئی ہوئی کی تو ایسے میں جو ہے میری طرف سے اور میں ساتھ لڑائی شروع کی جب میرے ساتھ لڑائی شروع کی نے دیکھا گیڑھا دی تم میں بڑا زور نکلو باہر مسئلہ لڑائی کی جی گنی آؤ باہر کتنے تمہارے ساتھ دیکھوں تو مجھے تو پتا تھا کہ رحمان اس خاندان کا آدمی ہے کہ کتنے انہوں نے حق پر کیے ہوئے اور کتنے آدمی قتل ہوئے ہیں اور کرنے میں کو بالکل کچھ نہیں ہوتا یہ تو یہاں تک گرد ہوئے اس ساتھ اس کو بائیس نے پکڑا باہر نکل گیا گاڑی میں بٹھایا درد ہے پورے اتنا نہیں کرتے ہیں کہ ایک شہر کو ختم کرنے کے لیے دس شہر ہم کھڑے کر لیں گے اس حد تک یہ ہی کرتے ہیں کہ جو خیر وہ مقامی ساتھی بڑے خوش رہی کہ بعد پھر یہ اس کی باتیں کرتے ہوئے ذرا خیال ہوگا پھر نہیں کرے گا انشاءاللہ شاء تو خیر جی بات کیا تھی جی بات کی سمجھ میں آ گئی سنایا آپ نے کہ وہاں سوکھ دیکھا متوقع بہتری ہے کہ جو لوگے وہ اپنی جگہ پڑھا کر پہلے سے موجودہ کریں تاکہ مسئلہ پوچھا اس نے عبد الباست نے اے ملک اپنے ملک کی مسجد میں سب سے چھوٹے آدمی میں سے بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو پلانے آدمی جو اقامت کرتے ہیں میں نے کہا تم میں چھوٹے باتوں میں نہ الجا کروں میرے گھر میں اگر روکتے ہیں تو ہماری یہاں پر ایک دنیاوی حیثیت بن گئی ہے تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں باقی آدمی کیا ہے تو روستا ہے اگر آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. فساد بننے کا خطرہ ہوتا ہے خیر جی یہ اس کے پیچھے معرفت کی بات کون سی بیان کرنی تھی جی اس کے پیچھے دوسرا مضمون تھا جیسا کہ بات اکا متالی تھی جی ہاں حدیث کی بات کر براہ راست حدیث بتاؤ براہ حدیث ہر وقت نہیں ہوا کرتا اس ہوا کرتا ہے ہر وقت ہر وقت ہارڈ براہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد وہ کرتا ہے دوسری جگہ ایک مسئلہ آیا ہوا ہوتا ہے اس کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نایے جی ایک دفعہ ہمارے مدان صاحب کے پاس فتل کے کورس کے دو آباد سے فیصلہ بادشاہ صاحب کے مدرسے کے تو میں تو اتر پڑھاتا تھا تو میں ادھر کے بعد نہیں مانگتا تھا یہ رمضان میں ہوتا ہے یہ جگہ والا تھا وہ میں نے کافی پہلے پڑھا ہوا تھا پھر ملا نہیں ہے کہ کس کتاب میں تھا کہ ترابی کے بعد دعا کرنا یہ تو ہے مستحب ہے اور وطروں کے بعد دعا نہیں تو ہے, ہے تو شاید ترابی کی نماز سنت موقع ہے اور وطروں والی جو ہے مستحب ہے تو مستحب کے بعد شاید دعا نہ تو اختر وطر نہ نہیں پڑھا کسی دوسرے آدمی نے بطر پڑھا دیا تو دونوں مفتی صاحبان نے احتراج کیا جی کہ وطروں کے بعد تو دعا نہیں ہے اب ہمیں بھی شرارت سوجی بولی بھی کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں نا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حضرت معاذ نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے پیچھے اللہ عمنیٰ دوبارہ ہر نماز کے بعد جو ہے اللہ انی اللہ ذکر کا اور شکر کا حوصن بازے کا یہ داپر ننا بھی کروں تو ہر نماز کے بعد کہا ہوا ہی تو بیچارے بھی مختصہ کے طلبات ہیں اتنے زیادہ نہیں تھو آگے سے لاجواب ہو گئے ہاں جی. ہم بھی بڑے خوش ہو گئے جی. سڑے میں کیسے مزار صاحب کو کے میں نے کہ دعا کا سانس داغل پڑھنے لاجواب کر دیا تو خیر یعنی وہ تو باقی ہر نماز کے بعد آ تو اس میں سے سختی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو روکتے پھر جگہ کیا کرو دعا اس جگہ نہ کیا کرو تو آج ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ رضائل کو باتوں سے دور کرنے کی مشق کرنی ہے اور جب بنے ہوئے آدمیوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہماری صوبت آئے گی تو ہمارے ان کے سامنے ایسے آلات سامنے آتے ہیں کہ آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے میرا سال ہے اس نے کہا جی کہ ہم پشاور آئے یہاں کے سکھانی میں کھڑے ہیں بولانا بہت ساروی صاحب ہیں اور ساتھ میں ہوں. تو آواز جاز کی تو انہوں نے پروگرام ہوتے شو شو شو شو. تھے تو جلدی کسی پہنچا تو انہوں نے رکشے کو کھا اور رکشے کو روکا اس میں کوئی آدمی تھا تو اسے کہا جی میں واپس آتا ہوں اس آدمی کو چھوڑ کر واپس آتا ہوں تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی. تو میرا کہتا ہے جی یاد جی اب وہ آدمی سنا ہے دوسرے رکشے میں بیٹھے چلے ہوں تو ان کہا نہیں بفادار ہم تو وعدے کے پابند ہو چکے ہیں اب اتنی دیر ہم کھڑے رہیں گے جتنی دیر میں اس میں آنے کے آنے کے بارے میں ناؤمیدی ہو جائے گی جب ناؤمیدی ہو جائے گی تب ہم دوسرے رکشے میں بیٹھیں گے یہ عملی بات ہے یہ تو سائڈ پر ہی سیکھتا ہے آدمی اس موقع پر سیکھتا ہے عملی بات کو اس موقع پر سیکھتے ہیں جب وہ آلات سامنے آتے ہیں سو بجے کی تربیت ایسے ہوتی ہے اور جب وہ آلات سامنے نہ آئے تو اس کو پھر آدمی سیکھ ہی نہیں سکتا ہے جب مجھے اس نے پتا چلا کہ یہ تو ایسی بات ہوتی ہے جی ایسی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں جی خیر پھر آدمی مرکڑ آ گیا یا جو بھی ہوا چلے گئے تو یہ نہیں ہے کہ واقیل کے پاس ایک تحقیقی عمل کا طریقہ ہوتا ہے دین کا جو ہمارا آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو بات سو کے بنتا ہے ایک موٹر کی ایک ایک جگہ دشکرمی ہوتی ہے اور وہ ضروری جگہ خاص طور کے جس کے بغیر اس چلنا ہی نہیں ہو سکتا ہے. آج صبح میں نے جلدی پہنچنا تھا جی تو بخار صاحب کو کہا کہ میرے پیچھے پہنچو اور دیکھا سائیکل میں اتنی ہوا ہے کہ مجھے ہی لے جا سکتا جی. تو میں اس کی تو غی غی ہے میری کوشش کر رہے ہیں تو ہماری بھی تقدیر تو گئی گئی آیا یہ پہنچے گا لیکن میں خفا کہ مجھ سے کہا تھا کہ لے جاتا ہوں اور پھر یہ رکا نہیں ہے چلا گیا ہے جی اس ہوا ہی نہیں تھی جی روقعی جی. تو یہ ماقین کے بعد وہ دن کے تحقیقی چلنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آدمی سو بس سے سیکھتا ہے تو, تو چراغ بجانے والا کیا لکھا تھا مغرب احمد اللہ نے بہت کے وقت آدمی کا, کا حال کر تو اللہ کے الگ والے سے بندے تھے کہ نظر کے حال مجھے ان کو اتنا مسئلہ یاد بھی تھا اور عمل کا جذبہ بھی تھا یہ وفات ہو رہی کہا چراغ کو بجا دو میری موت کے بعد یہ وارثوں کا مال ہو جائے گا اور جب تک نراش کی تقسیم نہ ہو تو پھر میرے پاس جلانا اس سے جائز نہیں ہوگا جی بدلا سر کیا شامی کے کی لکھ لے جی مفتی کو یوگا کہ شامی کے لکھ لو خیا ماتا جی تو شامی میں تو نہیں لکھا ہوا جی حدیث حدیثہ کو کہے گا حدیث دکھاؤ کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مرنے کے وقت فراغ بجایا کرو جی. جی کہ مرنے کے وقت فراغ بجایا کرو جی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے ان کی اپروچ ڈائریکٹ ہوتی ہے نا وہ <laughs> تو حدیث لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی وہ تو یوں کہا ہوا ہے کہ مرنے والے آدمی کا جو جی ہے مار اس کا وارسوں کا ہو جاتا ہے اور جب تک وارسوں میں تقسیم نہ ہو جائے اس کا استعمال جائز نہیں لیتا ہے یہ ختم خیرات بغیر میراج کی تقسیم کے لیے شروع ہو جاتے ہیں نا ماشاء اللہ کھاؤ اور ہم خود بھی اور کو بھی کھلا ہوا ہوں مجھے ملیام صاحبان ختم کو گیا پیج بھر بھر کے چاول تو یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ میراج تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہمارے صاحب کے استاد تھے قاضی نور صاحب رحمتہ اللہ علیہ حدیز کے استاد تھے والا صاحب پر مت والد صاحب کی فات ہوگی یعنی مولانا صاحب کی والد کی فات ہو گئی تو انہوں نے نیا کوٹ بنایا تھا کہ بہت آلہ کپڑے کا پہننے کے لیے لیکن ان کو پہننے کا بہت اہم کہ فات ہو گئی تو کہتے والد صاحب میں نے کہا کہ یہ نیا کوٹ ہے تو یہ سات صاحب کو ہی جا کر دے دو کہتے میں نے سات سال کو جا کر دیا تو انہوں نے لے کر کہا کہ بس یہ آپ لوگ واپس لے جائیں نہیں قبول کبھی میراث میں تقسیم ہوگا جس کی میراث میں آئے گا اس کا پھر اختیار ہوگا وہ پھر جس کو دینا چاہے جیسے کہ ایسا بھی نہیں پرمات ہیں کہ مجھے عدیث پڑھاتے تھے بخاری گریجے پڑھاتے تھے عشاء کے بعد تو آخری نمازی جب تک ہوتا تھا تو اس وقت تک تو بجلی جل لگ جاتی تھی جو نمازی ختم ہوئی تو بجلی بجا کے چراغ جلا کر رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس عالمی نے مسجد کے وقف واقف سے وقف کرنے والا متولی اور وقف کرنے والا جو ہے اس نے یہ نمازیوں کے لیے بیلی کی اجازت دی ہوئی ہے بعد میں بیٹھنے والوں کے لیے سبق والوں کے لیے اجازت نہیں،, نہیں،, نہیں لی ہم نے اس کی چونکہ اجازت نہیں لی ہوئی ہے اس احتیاط سراغ میں پڑا جائے گا یہ تو گر ہوتے ہیں ہمارا ایک تاجر تھا یہ کا شہر میں ہمارا دوست تھا کبھی ہم جا کر آپ بیٹھتے تھے اسے سودا بھی خریدتے تھے ان کو فریق صاحب وغیرہ کو یاد ہوگا عاجی شفیق سے یاد ہے تھارا عجی شفیق بت یاد اس کا والد صاحب کیا نام ہے اس کے بیٹے وغیرہ جو تھا راشد کا والد صاحب یہ سب لوگوں کے بڑے دوست رہے نا اس کا والد صاحب عجیب شفیق وہ اس طرح تھا کہ اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے ادھر سے جو گاہک آ رہا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں دے رہا اور ادھر سے جو آ رہا ہے اس کے ساتھ دو دو دو باتیں کر رہا ہے تو اس نے کہا ادھر سے جو گاہک آتا ہے ہماری یہ کوئی پہلی ہے دوسری دکان یہ پوچھنے والا ہوتا ہے یہ پوچھتے پوچھتے جاتا ہے ادھر پہ آ کر سودا خریدا کرتا ہے جو ادھر سے آیا ہوتا ہے وہ پوچھ کر آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ خریدنے والا سودے کے لیے جبلے چاہیے کون جاپان کو پہچانتا ہے کون فرانس کو پہچانتے ہیں کون پاکستانی کو پہچانتے ہیں جی گلاس یوز جی خریدنے بچارے میں جی ہمارے دکاندار ساتھی کہا کرتے ہیں کہ ہمارا دادا کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں بعض کا ہمیں پتہ پتا کہ پانچ سو روپے کا سودا لینا ہے اور آدھا گھنٹہ سے مرد ہمارے ساتھ کرنی ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے سودا تاکہ دوسرے پر جا کر پیش ہو بعض آدمی کا اسے سودا لینا ہے پانچ سو روپئے کا اور ہمیں فارغ کرنا ہے پانچ منٹ میں تو گرے ہیں آج کیسے تکوا الگ مالا کے بھی گرے ہیں ہاں جی پنجاب میں کالج کا پرنسپل پر ہمارا ساتھی تھا میرا بڑا قریبی دوست بھی ہے تبدیلی میں ہم اکٹھے چلتے رہے ہیں لوگوں کی سفر وغیرہ تو ہمیں اطلاع ملی کہ اس کو پرنسپل پر شپ سے ہٹا دیا گیا تو میں نے پوچھا ان کہا جی وہاں کے بجوی عضرات کے خلاف وہ کیا کام کیا اور یہ کیا اور اس نے بہت تبدیلی کام پھیلا دیا تھا نرسوں میں ڈاکٹروں میں لیڈی ڈاکٹروں میں تو لوگ بڑے پریشان تھے کیوں دین عام اور آیا ان میں کیوں لوگ نمازی بننے رہے ہیں ان کے ان کو لوگ نمازی بن رہے ہیں دن دار بننے کا لوگ دیوبندی بن گئے بنے لوگ دو بندی کیوں بن رہے ہیں یہ <laughs> نہیں کہ بے نمازی بن رہیپل شپ سے ہٹا دیا میں نے کہا جی بھائی از نواز صاحب سے جا کر کہ انہوں نے نواز شریف کو مریض بنایا ہوا ہے آج کل تو یہ تو سطح پر بات کر کے اس کو رکھنا چاہیے تو اچھی بات نہیں ہوئی کیا بےچارا بعد میں ان سے بھی واٹوں کا فائدہ لے کر فارغ ہو چکا تھا شریفے فارغ ہو چکے نیا پیر پکڑ لیا تھا ایک بیل پیر پکڑ لیا تھا انہوں نے کون سا بیل جی برہن سے بیل تھا جی راس ہے کون سا بیل پیر پکڑا تھا جیسے پارٹ کے اندر ہاں جی بول سلنڈر وہ بیل پکڑ لیا تھا جی. <laughs> بس کی بات ہے فائدے پھر وہ ہمارے ساتھی سے بال نہ ہوا پھر میں نے ساتھی سے پوچھا انہوں نے کہا جی اس طرح ہو گیا تھا کہ سپلیمنٹری میں پاس ہونے والا آدمی جو ہے وہ قانون آہ... ہے کہ وہ سال کمپٹیشن کر کے میڈیکل کالج میں نہیں آ سکتا اس سال کمپٹیشن نہیں آ سکتا انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی سال داخل کر دیا اور جو سنا رہا تھا نکاح جی ہمارے ساتھیوں کو تو ازیمت کرنا ہوتی ہے عظیمت اس کو کہتے ہیں کہ دین کے عمل کرنے کا جو مشکل سے مشکل راستہ ہے اس کو اختیار کر کے عمل کیا جائے رخصت پر عمل کرنے کی بجائے عظیمت کرنی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا تو اس جگہ ان سے عظیمت ہوئی نہیں جو سر پکڑ ہوئی ہے ہو, ہو, ہو, آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے تو یہ سب راہ ہے جی پیشے کا ہمارا تو پیشہ ہے نا تعلق ملا ایک پیشہ ہے کے سب جگہ پیدا ملی. کسی بلفا لا آپ کو سنایا کسی بل لفظیفہ سنایا تھا آپ کہ ایک بستی وہ گیا ہوا تھا بیٹھا بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ بندو کو سو اس نے کہا اس کا ڈگ خطا لگتا ہے تو لڑکے نے دیکھا تو اس کو اندازہ اس کے نالی ٹیڑھی تو اس شکنجے میں رکھا اس کو کس دیا کس کر جو ہے تو اس کو دیا تو اس نے اس کو معلوم تھا کہ والد صاحب اس کے دس روپئے لیتے تھے اس نے کہا سر پیسے بچے کس ارے تم نے کیسا مجھے ایک منٹ روپئے تم لے کے باپ آ گیا لڑکے اس نے کا کیا بات ہے تو اس کو چلا کہ اس نے بندوق ٹھیک کیا دس روپئے مان کر خان کا لاچا سر کچھ پیسے نہ تو آپ چلے جائیں تو بعد میں صرف بیٹے سے کہا کہ بچیا کسب حل کو مختلف پیشے کا کام ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرتے اس کو تم کہتے کل آ جاؤ ٹھیک کر کے دیں گے اس میں کام ہے آنی تو کل اگر یہ آیا ہوتا تو اس کو تم دس روپے مانگتے بیس مانگتے جو مانگتے وہ دیتا تم تو یہ تالک ملہ بھی گاہ کسب دے بچیا یہ فن ہے یہ فن ہے جب تو اللہ کے احکامات کو توڑے گا تو تیری دنیا آخرت دونوں بگڑنی ہے تیرے بال جان اولاد کاروبار ہر چیزیں بے برکتی آنی ہے جب تیری آنکھ خطا دیکھے گی جب تیری زبان خطا بولے گی جب تیرے کان خطا سنیں گے جب روی کرے گا تو اس میں بے برکتی آئے گی اس لیے الگ سے الگ والے لوگ وہ اپنی اولاد کو تقوی کا پیشہ سکھاتے ہیں تقوی کا پیشہ کہ اس کو تو سیکھ لے باقی پیشہ قدموں میں آئے آخری بات آپ کو سناتا ہوں جی کہ عمر بن بنیر رحمتہ اللہ علیہ وفات پا رہے ہیں بیٹے ہوئے ہیں جی آخری وقت ہے آخری وقت عجیب و غریب آلات ہیں ان کے. پہلے تو ایک آدمی آیا انہیں کہا جی کہ گھر والوں کو کہا اتنے کپڑے اتنے میلے ہیں اور بادشاہ وقت ہیں اتنے میلے کپڑے ہیں خلیفہ ہیں کپڑے تو کم از کم ان کے بدل دو. تو کہا جی بس فقط یہی جوڑا ہے اور کپڑے ہی نہیں بس فکت یہی جوڑا ہم کیسے بدلیں گے پھر جو ہے تو دوسرے آدمی نے کہا کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے تو کیا بچوں کو کیا ہوگا تم نے کہا کہ اتنا باقی ہے کہ دو دو روپے ہر بیٹے کو ملیں گے میں باقی کچھ نہیں ہے کہا کہ آپ نے تو اپنے بیٹوں پر بہت ظلم جاتی کر لی ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو نے کہا کہ بیٹھ نہیں سکتے نے کہا مجھے ذرا بٹھاؤ میں کہا مجھے بٹھاؤ بٹھایا گیا تم نے کہا دیکھیں میں نے کسی کا ہاک مار کر ظلم کر کے ان نہیں دیا ہے لوگوں کا حل مار کر ظلم کر کے ان کا یہ پیسہ جمع نہیں کیا ہے نہ ان کا کسی کو دیا ہے نہ لوگوں کا ان کو دیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے وہ ہوا طول صحلحین وہ اس نیک لوگوں کی پرورش کرتا ہے اگر تو یہ نیکوکار ہیں تو اللہ ان کا ولی ہے ان کا <coughs> پالنے والا ہے اور اگر نیکوکار نہیں ہے تو مجھے ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب وفات ہو گئی تو اتنا اللہ کا خلیفہ راشد جب اٹھ جاتا ہے عام حالات تو نہیں رہتے پیچھے تو دوسرے, دوسرے خلیفہ کے کے بعد بغاوتیں ہونے لگی جگہ جگہ تو مشورہ کرتا لوگوں سے کہ اس بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے تو لوگ اس کو کہتے کہ عمر بن بناز کے بیٹے کو گورنر بنا کر بیج دو گے بغاوت ختم ہو جائے تو جو گورنر بنا کر بیچتا علاقے میں اطلاع پہنچتی کہ جی اب آپ کو گرنر بدل دیا نیا گورنر آ گیا کون گورنر آ گیا کہ امر بین نظیر کا بیٹا آگے آپ بس ٹھیک ہے ختم کہ سال کے اندر اندر سارے بیٹے گورنر اور سال بعد ایک جہاد ہوا ہے اس کے لیے چندہ کی دیا گوڑے اور باقی سامان انہوں نے جہاز کے چندے میں دیجیے اس واقعے کو دکھا ہے انہوں نے کہا کہ عمر بدن نظیر کے بیٹوں کو ہم نے نہیں آد دیکھا جن کو دو دو روپئے ملے تھے اور ملک بن مروان جب پھا رہا تھا اتنے اتنے لاکھ نقدی اور زمین اور گھوڑے اور جاگیریں اور جائیدادیں اور سونے اور چاندی اتنے کے بیٹوں میرے آس پاس آئے تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے کسی پڑپوتے کو اس نسل کے کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ دمشق کی جائے مسجد کے آگے کھڑا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اے لوگوں یہ مسجد ہمارے پرداد نے بنائی ہے اس کی خاطر میں بھیک دو بزرگ جنہوں نے مفاقی کو لکھا ہے ان نے آئے گا اس پر بات لکھی کہ تقوی کی کیسے برکتیں ہوتی ہیں اور ظلم کی کیسے دوستیاں ہوتی ہیں جیو صاحب سنا رہا تھا کہ لوگوں سے حالات پر بات ہوتی ہے نہ کس کوئی ہم کوشش کر رہے تھے اس کے کچھ کسی کام کے لیے کہتے ہیں یہ فلانا آدمی تو ہے کہ بڑا باصوری آدمی ہے لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ جب اس کے بیٹے کا نمبر آیا تھا سارے اصول چھوڑ دیے تھے ایسی اس کی وہ جو آیت آئی ہوئی ہے پرانے پاک کی کہ یہاں تک وہ خود تمہارے نفس کے خلاف ہو وہ کون سی آیت ہے دار? کہ یہاں تک کہ وہ اگر جی ہاں اللہ یہاں تک کہ وہ چیز آپ کے نفس کے خلاف پڑ رہی ہے اس دن میں نے سنا بات یاد آ گئی آپ کو سنائی دوں پھر کوئی ساتھی اگر کوشش کر سکتا تو اس کے بارے معلومات بھی کرے ہمارے طالب علم تھا دا ڈاکٹر اسلام کا بڑا کام کرتا تھا جی رحم صلی اللہ اسلام والے گاڑی منڈے لح... کے لیڈر بنے پھر رہے ہوتے ہیں بڑا متقی آدمی ڈاکٹر بن گیا تھا کہ اس, لح... اس نے قتل کر دیا جی اور وہ چودہ سال جو ہے تو وہ عمر قید بکت رہا ہے یا اللہ میں نے کہا تھا کہ کرو بھائی کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا اس اللہ کے نفس بنے تک اتار ہوتی کچھ دعا کرتے مسئلے کا کچھ حل نکالتا اللہ لیکن ان نے بتایا جی کہ کس کسی مسئلے میں یہ ضامن بنا تھا دو آدمی کے معاملے میں اس کا ضامن ہوں گا تو جس آدمی کے ذمہ ان کا پیسے آ رہے تھے وہ دے نہیں رہا تھا یا دے نہیں سکتا تھا یہ کچھ حالات تھے تو لو دو آدمی نے اس کو اگواس کیا اور گاڑی بٹھائے سندھ کے کنارے لے کے ہم گراتے ہیں تو آپ جو ہے یہ نیوزلہ میں کیا کروں اس کے بعد اپنی جان چھوڑنے کے اور کوئی سرت نہیں تھی کہ فائر کیا قدر کیا اور دو بھاگ گئے پھر جب دو بھاگ گئے تو